السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده صلوات الله وسلام علیه وعلى اله و علی اصحابہ ومن اتبع هديه وسترن بسنته الی یوم اما بعد معزز ومکرم دینی و ملی بھائیو بزرگو اور دوستو اور ماں قیامت کی نشانیوں پر نیا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا تمیید کے طور پر دو درس اس سے پہلے ہوا تھا آج تمہیدی سے متعلق ہمارا تیسرا درس ہے آج کے اس درس میں ہم دو چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے پہلی چیز قیامت کی نشانیوں کی تقسیم میں علماء کا منہج اور طریقۂ کار کیا رہا ہے اختصار کے ساتھ اور پھر قیامت کی جو نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے ان دونوں موضوعات پر آج ہماری مختصر گفتگو ہوگی قیامت کی نشانیوں کی تقسیم کے بارے میں علماء نے دو منہج یا دو طریقہ اپنایا ہے ایک تو یہ کہ قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے چھوٹی نشانی اور بڑی نشانی چھوٹی نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ جو قیامت سے پہلے مختلف اوقات میں واقع ہوتی رہتی ہیں اور وہ فی نب سے خلاف عادت نہیں ہوتی انہیں چھوٹی نشانیوں کے اندر بیان کیا گیا ہے یعنی دو باتیں جو مختلف اوقات میں واقع ہوتی رہتی ہیں اور دوسری بات کہ وہ فی نب سے عادت کے خلاف نہیں ہوتی جیسے علم کا ختم ہو جانا جہالت کا عام ہونا بلڈنگوں پر فخر کرنا شراب نوشی وغیرہ وغیرہ بہت ساری چھوٹی نشانیاں ہیں جو واقع ہوتی رہتی ہیں اور وہ عادت کے خلاف نہیں ہیں تو چھوٹی نشانیاں یہ ہو گئی اور بڑی نشانیاں بڑی نشانیاں دس ہیں جو قیامت سے پہلے یا قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی اور جن کا ظہور خلاف عادت ہوگا یہاں پر دو باتیں قابل ذکر ہیں یا قابل توجہ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دس بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور دوسری بات یہ کہ ان کا ظہور عادت کے خلاف ہوگا جیسے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا یہ خلاف عادت ہے تو یہ جو بڑی نشانیاں ہیں یہ یعنی خلاف عادت ہوں گی تو علماء نے پہلا جو طریقہ اپنایا ہے کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو مختلف اوقات میں واقع ہوتی رہتی ہیں اور وہ خلاف عادت نہیں ہوتی بڑی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہوں گی اور خلاف عادت ہوں گی عام طور پر علماء نے یہی طریقہ اپنایا ہے اور جتنی کتابیں لکھی گئیں عام طور پر اسی طریقے کو علماء نے اپنایا ہے ہاں کچھ لوگوں نے اس میں بطور وضاحت چھوٹی نشانیوں کی دو قسمیں بتا دی ہیں ایک وہ جو علامتیں ظاہر ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی جیسے آپ کی بےست ہے آپ کی موت ہے بیت المقدس کی فتح ہے اور دوسری وہ علامتیں جو ظاہر تو ضرور ہو چکی ہیں البتہ منقطع نہیں ہوئی ہیں اور وہ دن بدن زیادہ ہو رہی ہیں اور زمانے کے روبرو چل رہی ہیں جیسے نبوت کے دعویداروں کا نکلنا یا بکریوں اور اونٹوں کے چرواہوں کا اور ننگے اور پیدل لوگوں کا بلڈیوں پر فخر کرنا زنا کی کثرت کا ہونا سود کا عام ہونا مال کی دن بدن دن بدن فراوانی اور کثرت یہ ایسی چیزیں ہیں جو روبرو زمانے کے چل رہی ہیں واقع بھی ہو چکی ہیں اور چلتی رہی چل رہی ہیں اور کچھ نشانیاں چھوٹی ایسی ہیں جو گزر چکی ہیں جیسے آپ کی بے شت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےشت اللہ نے آپ کو ربی بنا کر کے بھیجا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ کی موت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی اور آپ وفات پا چکے ہیں آپ کی موت ہو گئی ہے بیت المقدس کو فتح کرنا عمر اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کو فتح کیا گیا تو یہ نشانی چھوٹی ہے لیکن ختم ہو گئی یعنی گزر چکی ہے تو چھوٹی نشانیوں کو جب انہوں نے ذکر کیا تو وہاں پر دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا وہ نشانیاں جو واقع ہوئیں اور ختم ہو گئی اور وہ نشانیاں جو واقع تو ہو گئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں دن بدن دن چل رہی ہیں اور روز بروز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے یہ پہلا طریقہ رہا علماء کا اور ہی عام طریقہ ہے آسان طریقہ ہے اور اکثر علماء نے اسی طریقہ کو اپنایا ہے کچھ علماء نے دوسرا طریقہ اپنایا ہے اس میں چھوٹی اور بڑی نشانیوں کی طرف توجہ دیے بغیر انہوں نے کیا کیا ہے اس چیز کا خیال کیا ہے کہ کون سی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں اور کون سی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی ہیں اس کے لحاظ سے انہوں نے کتاب کو تقسیم کیا ہے نشانیوں کو تقسیم کیا کون سی نشانیاں ظاہر ہو گئی اسے اس قطع نظر کی وہ بڑی نشانیاں چھوٹی نشانی ہے اور ظاہر بات ہے بڑی نشانیاں تو واقع نہیں ہوئی ابھی اور جو نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں اگرچہ وہ چھوٹی ہیں تو ان کو بعد میں بیان کیا اگرچہ وہ چھوٹی ہیں اور وہ ظاہر نہیں ہوئی ہیں تو انہوں نے ظہور کا خیال کیا کہ وہ نشانیاں واقع ہوئیں یا واقع نہیں ہوئیں اگر واقع ہو گئی ہیں تو ان کو بیان کر دیا اور جو واقع نہیں ہوئی ہیں ان کو نہیں بیان کیا کس کے اندر بیان کریں گے ان نشانیوں میں جو واقع نہیں ہوئی ان میں چھوٹی نشانیاں جو بھی تو واقع نہیں ہوئی ہیں ان کو بھی بیان کریں گے اور بڑی نشانیوں کو بیان کریں گے انہوں نے چھوٹی اور بڑی کی طرف توجہ نہیں دیا چھوٹی اور بڑی نشانی نہیں دیکھی بلکہ یہ دیکھا کہ کون سے واقع ہوئی کون سے واقع نہیں ہوئی یہ دو طریقہ علما نے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے اپنایا ہے لیکن جب ہم گفتگو کریں گے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے تو جو پہلا منہاج اور طریقہ میں نے بتایا کہ چھوٹی نشانیاں پھر بڑی نشانیاں تو اس پر انشاءاللہ اللہ ہماری گفتگو ہوگی اور اس طریقے کو ہم اپنائیں گے اب آئیے دوسری بات کی طرف کہ چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں فرق کیا ہے چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں بہت فرق ہے مختلف اعتبارات سے دونوں کے اندر بہت سارے فرق ہیں نمبر تعداد کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو چھوٹی نشانیاں زیادہ ہیں بڑی نشانیاں کم ہیں چھوٹی نشانیاں سو سے زیادہ جبکہ بڑی نشانیاں کی تعداد صرف دس ہے تو تعداد کے لحاظ سے بھی دونوں کے اندر فرق ہے وقوع کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی نشانیاں واقع ہو چکی ہیں ان میں بہت ساری اور دن بدن ظاہر ہوتی رہتی ہیں جب کسی بڑی نشانی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے تو چھوٹی نشانیاں وقوع کے لحاظ سے واقع ہونے کے لحاظ سے بھی ان میں بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اگرچہ بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی لیکن بڑی نشانی کا آج تک ابھی تک کسی بڑی نشانی کا زور نہیں ہوا تیسری بات یہ ہے کہ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ خلاف عادت ہوں گی جبکہ چھوٹی نشانیاں وہ خلاف عادت نہیں ہوں گی وہ روزمرہ کا جو معمول ہے اس طریقے سے ہوگا کچھ لوگوں نے شق کمر کو یعنی چاند کے پھٹ جانے کو بھی چھوٹی نشانیوں میں شمار کیا حالانکہ صحیح بات یہ ہے اور حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ شق قمر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے ہمارے نبی کے لیے ایک معجوہ تھا جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ظاہر فرمایا وہ معجوزہ تھا آپ کے لیے اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے طا فرمائے تھے قرآن بہت بڑا معجزہ آپ کے لیے اس طریقے سے آپ جس کیا نام ہے پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیتے تھے اس کے اندر برکت ہو جاتی تھی کھانے کے اندر برکت ہو جاتی تھی کسی کے آنکھ پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا تو اللہ نے بینائی واپس کر دی علی رضی اللہ تعالیٰوں کی آنکھ میں گزے خیبر کے موقع پر آپ دیکھیں یعنی ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی آپ نے تھوک لگا دیا اپنا لعاب دہن اور اس طریقے سے جو مرض تھا وہ وہ مرض ختم ہو گیا تو اللہ رب العامی آپ کو بہت ساری برکتیں اور معززات سے نماز رکھا تھا تو انہی میں سے شکر بھی ہے سور چاند کا پھٹ جانا دو ٹکڑے ہو جانا یہ بھی آپ کے لیے موجودہ تھا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں تھی یہی اس کے بارے میں سچی بات ہے چوتھی بات یہ ہے کہ بڑی نشانیوں کا احساس اور مشاہدہ ہر شخص کرے گا یعنی سورج مغرب سے نکلے گا تو ہر شخص کو سمے جائے گا دجال کا نکلنا ہوگا یا یعنی اس طریقے سے آجوز ماجوج کا نکلنا ہے سب بڑی نشانی ہیں انشاءاللہ ہم جب وہ وقت آئے گا تو بیان کریں گے تو ہر شخص جو ہے اس کا مشاہدہ بھی کرے گا ہر شخص احساس بھی کرے گا جب کہ چھوٹی نشانیاں واقع ہوتی رہتی ہیں اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں خبر تک نہیں ہوتی ہیں. چونکہ وہ زمانہ کی روبرو چل رہی ہوتی ہیں اور وہ عادت بن جاتی ہے روزانہ لوگ دیکھتے ہیں زنا کی کثرت مال کی فراوانی جھوٹ کا بولنا یا اس طریقے سے زنا کا عام ہونا یہ ساری چیزیں سود کا لینا دینا رشوت وغیرہ یہ سب نشانیاں چھوٹی نشانیوں میں سے ہیں تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں واقع ہوتی رہتی ہیں لوگ دیکھتے رہتے ہیں ان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے ایسی پانچویں جو پانچواں جو فرق ہے کہ چھوٹی نشانیاں کو وجود ہر جگہ نہیں ہوگا ممکن ہے کوئی نشانی کسی ملک میں پائی جائے جبکہ دوسرے ملک میں اس کا کوئی وجود نہ ہو ہو سکتا ایسا جس زنا کی کثرت مان لیجیے ایک ملک جو الحمد للہ دین کے پابند ہے وہاں کے لوگ وہاں جنا کی کسرت نہیں ہے کدو کا واقعہ ہو جاتا یا قتل عام قتل کا عام ہو جانا کسی علاقے میں دیکھیے کسی ملک کے اندر خوب زیادہ ہے کسی ملک کے اندر نہیں ہے آپ سعودی عرب کی مثال لے لیجیے الحمدللہ, یہاں پر نہ قتل ہے اور نہ یہاں زنا وغیرہ ہے ہو سکتا ہے کا دکھ کا واقعہ ہوتا ہو لیکن جیسے ہمارے ملکوں کے اندر باقاعدہ یا بہت سارے ملکوں کے اندر زنا کا لائسنس دیا جاتا ہے زنا عام ہے اور اسے دستور اسے قانونی جواز حاصل ہے اس کے لیے باقاعدہ لائسنس نکالے جاتے ہیں دیے جاتے ہیں شراب کی بات لے لیجیے شراب کا پینا عام ہے بہت سارے ملکوں کے اندر الحمدللہ سعودی عرب کے اندر یہ چیز نہیں ہے بہت سارے ملکوں میں شراب کی دکانیں ہیں لائسنس دیا جاتا ہے الحمد ساری چیزیں یہاں پر نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے چھوٹی نشانیاں کسی جگہ ہو اور کسی جگہ نہ ہوں لیکن جو بڑی نشانی ہوگی اس کا ہر جگہ وجود ہوگا دنیا کے کونے کونے کے اندر وہ بڑی نشانی پائی جائے گی چھٹی جو چھٹا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بڑی نشانیاں قیامت کے بالکل قریب واقع ہوں گی اور اس وقت ظاہر ظاہر گی جبکہ چھوٹی نشانیاں واقع ہو چکی ہیں اور واقع ہوتی رہتی ہیں ساتویں جو ساتواں جو بڑا فرق ہے دونوں نشانیوں کے اندر وہ یہ ہے کہ بڑی نشانیاں پیدر پہ, پہ اور ایک کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی یعنی ایک بڑی نشانی ظاہر ہوگی تو پھر باقی نشانیاں بھی ایک بعد دیگرے پیدر پہ ظاہر ہوتی رہیں گی اس ہار کے مائنڈ جس کی گرے کھول دینے سے سارے دانے ایک بعد دیگرے گر جاتے ہیں اس طریقے سے ہوگا جیسے کوئی ہار ہے اور جب آپ گرے کو کھول دیتے ہیں تو ساری موتیاں جس کے اندر پوری جو پوری ہوئی رہتی ہیں اور جڑی رہتی ہیں وہ ساری موتیاں کے بعد دیگرے گر جاتی ہیں سارے دانے گر جاتے ہیں یہ بڑی نشانیوں کی ایک پہچان ہوگی لیکن چھوٹی نشانی ایسی نہیں ہے چھوٹی نشانیاں ایسی نہیں ہیں ایسا نہیں ضروری ہے کہ بعد دیگر ساری نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں جی ہاں تو یہ سات فرق ہے چھوٹی نشانیوں اور بڑی نشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ سمائی دعا کہ اللہ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے انشاءاللہ اللہ اگلا درس بھی ہمارا تمید ہی کے حوالے سے ہوگا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو قیامت کی جو شوری نشانیاں ہیں ان سے درس کا ان کا ذکر کیا جائے گا جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد و علا و صاحب و علیکم و اللہ وبرکاتہ